سورت الانشقاق بسم الله الرحمن الرحيم اذا السماء شقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت واذنت لربها وحقت يا ايها الانسان انك كاذب الى ربك كدحا فبلاق صدق الله العظيم اذا السماء شقت جب اسمان پھٹ جائے گا یہ ساری یہ صورتیں وہی تذکیر آخرت وہ ازینت رب کان لگائے ہوئے ہے اپنے رب کے لیے سنتی ہے یہ زمین جو ہے یہ آسمان گویا کہ کان لگائے ہوئے اضینت رب ہا و حق استعمال سنا اللہ کی بات کو اپنے رب کی بات کو اور اطاعت کی لب ہا و اور تعمیر کر دے. اور یہ اسی کی مستحق ہے اس کا حق یہی ہے اس کا مقام یہی ہے حق کا یا حقوں سے یہ مجبور بن گیا حکت وہ ادھر مدت اور جبکہ زمین کو پھیلا دیا جائے گا یا کھینچ دیا جائے گا وہ القت معافیہ و تخلت اور وہ نکال باہر کرے گی گرا دے گی باہر جو بھی اس کے اندر تھا وہ خالی ہو جائے گی یہ <تصفح> آگے چل کر سورج جلدال میں بھی آئے گا وہ اخراج اردو اصکالہ جبکہ زمین اپنے سارے بوجھ نکال کر باہر پھینک دے گی جو مردے ان میں دفن ہیں جو بھی ان کے اجزاء ہیں ان سب کو نکال کر تاکہ وہ دوبارہ بنے اور بن کر کھڑے ہو جائیں اور بھی جو کچھ ہے وہ ازنت ربحق اور زمین کا معاملہ بھی یہی ہے کہ وہ اپنے رب کا حکم سنتی ہے اور اس کی تعبیر کرتی ہے اور وہ اسی کی صداوار ہے یہی اس کو لائق ہے زیب دیتا ہے یا یوحل <سؤال> انسان ہے انسان کا رب کا دن فام یہ بہت اہم نفسیاتی حقیقت ہے آگے چل کر سورہ بلد میں بھی آئے گی کہ انسان کو ہر انسان کو مشقت میں پیدا کیا گیا ہے ہر انسان کے لیے دنیا جو ہے دار المحن ہے اگرچہ مشقتوں کا نوعیت جو ہے اس میں فرق ہے کسی کی جسمانی مشقت زیادہ ہے وہ کسی چلائی ہے اس نے اونٹ دھوئی ہیں ہل چلایا ہے پھر وہ رات کو ایسا سوتا ہے کہ اس کو صبح کی خبر لیتا ہے اسے اس وقت بے چینی کوئی نہیں ہوتی کسی کی ذہنی ہے مل کا مالک ہے بیٹھا ہوا ہے پرابلم وہ رات کو بھی پیچھا نہیں چھوڑتے وہ پرابلمس پھر اسے ہپنوٹکس چاہیے اسے کوئی اور سینٹس چاہیے کسی طرح کی چیزیں اینٹی ڈپریشن چاہیے ساری جو آج دنیا میں سب سے بڑی مارکیٹ جو ہے میڈیسنس میں وہ ان دوائیوں کی ہو چکی ہے ہمارے کام میں جو سب سے مہنگی دوائیاں وہ یہ ہے امراض ذہنی کی کو ہوتے ہیں عام طور پر جن لوگوں کے ہاں ایفلوس ہے تو معلوم ہے کہ ہر ایک کے لیے کوفت ہے پھر یہ کسی کو کوئی غم ہے کسی کو کوئی غم ہے عام آدمی یہ سمجھتا میں پیدل چل رہا ہوں اس کے پاس سائیکل ہے یہ بڑا اچھا ہے بہت عمدہ اس سائیکل والے سے پوچھئے اسے نظر آتا ہے کار پہ جاتا ہوا اس کو اس کی جلن ہو رہی ہے کار والا جو ہے وہ دیکھتا کہ مجھ سے بہت زیادہ نئے ماڈل کی کور پہ گیا ایک نئی کار پر جل ڈاٹا ہوا اسے اس کی کوفت ہو رہی تو کوفت اور یہاں پہ رنج اور جس کو کہا ہے کہ قید حیا تو بندے غم اصل میں دونوں ایک ہیں موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں اور معاملہ یہ ہے کہ موت پر بھی جب نجات نہ ملی اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے اور مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے وہ جو مر کے اب جو گھبرا کے یہ کہتے ہیں وہ تو بات آئے گی آپ کو سورہ بلد میں قید حیا تو بندے غم اصل میں دونوں ایک ہیں موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں یہ سورج بلد میں ہے لیکن دوسرا مرحلہ جو ہے کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے وہ یہاں ہے یا انسان کا مقدر یہی ہے تکلیفیں جھیلتا ہوا بوجھ برداشت کرتا ہوا کوفت برداشت کرتا ہوا تجھے ایک پر دوسری دوسری پر تیسری کوفت اور تکلیف اور پھر جا کر اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے بلاقی اب جو بار برداری کے حیوان ہے بیل ہے جتا ہوا ہے آپ جائے رکھے رہٹ میں لگا لیا اپنے اپنے اس کو کسی اپنے حل میں جوت لیا اس کے بعد اس سے حساب کتاب تو کوئی نہیں نا حضرت ابو بکر کہا کرتے تھے عجیب کیف کے عالم میں کاش کے میں چڑیا ہوتا جو درختوں پر چہچہا رہی ہے اس سے کوئی محاسمہ نہیں ہے کاش کے میں گاس کا ایک تنکا ہوتا ہے جو جلا دی جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے اس سے محاسمہ کوئی نہیں ہے. پوچھ گچھ کوئی نہیں یہاں ہے محاسمہ مشقتیں بھی جھیلو سدمے بھی جھیلو موج بھی اٹھاؤ اینٹیں بھی ڈھو اور جو بھی کرنا قلم کی گھس کرو بیٹھو جاؤ تین تین جگہ چار چار جگہ بتب کرو اور مریضوں کی خدمتیں کرو اور پھر یہ کہ سب کچھ کر کے پھر ایک دن کھڑے بھی ہو جانا ہے اب حساب کتاب لن تذولا قدم ابن آدم حت یوسلان خمسن ابن آدم کے قدم ہل نہیں سکیں گے جب تک کہ پانچ چیزوں کا حساب نہ لے لیا جائے ان عمر ہی ما افنا حساب دو عمر کا اسی برس کی عمر دی تمہیں کہاں فنا کی خاص طور پر وہ ان شباب ہی ما ابلا شباب جوانی قوتوں کا امنگوں کا دور وہ کہاں گلائی تھی جوانی فیمان فکا مال کا حساب سے کمایا تھا حلال سے حرام سے اور کہاں خرچ کیا تھا عیاشیوں میں اللّہ طلوع میں یادائے حقوق میں فیما علما عَلَيْمَ اما عاملہ فیما عالما اور پانچواں سوال سب سے مشکل ہے جو علم حاصل ہوا تھا اس میں عمل کتنا کیا اس اعتبار سے ایک بات بتا دوں برا نہ مانے جن لوگوں نے پابندی سے یہاں یہ آج کون سا دن ہو گیا ہے پچیسواں ان کی سب سے بڑی مشکل ہو گئی ہے اب سب سے بڑی مشکل اب ان کی اما آملا فیما آل ماں جو حاصل ہوا ہے اس میں عمل کا حساب کتاب ہوگا وہ غریب جنہیں موقع ہی نہیں ملا کبھی کوئی ایسی صورت ہی نہیں بنی کہ ان کے سامنے قرآن کی دعوت آ گئی ہو ان کے پاس شاید کوئی نہ کوئی عذر ہوگا ان کے ادور کا حصہ جائے گا ان پر جن کے ذمہ تھا یہ قرآن پہنچایا نہیں پہنچایا لیکن یہ ہے کہ جن تک یہ بات پہنچ گئی انہیں سمجھ لینا چاہیے کہ بہت سخت ہے معاملہ یا رب کا ملاقی کتاب بے جمی نہیں تو وہ کہ جس کو دی جائے گی کتاب اس کے دہنے ہاتھ میں تو اس سے تو لیا جائے گا بہت ہی ہلکا نرم حساب وہ ہلکا اور نر کیا ہے بخاری اور مسلم دونوں میں حضرت عائشہ سے روایت موجود ہے رضی اللہ تعالی عنہ یوں فی کتابیں ہی ان تجاوز آتے ہی وہ اماں منوت شفیل حساب فقط حلق یعنی حساب یہ کی کتاب نہ دیکھ لیا جائے گا بس ایک نظر سے اور اس کی خطاؤ کو بخش دیا جائے گا لیکن جس سے مناقسہ ہو گیا جرا ہو گئی وہ ہلاک ہو جائے گا حساب یہ ہے کوئی مناقشہ نہیں کو جراہ نہیں اللہ تعالیٰ ان سے معاملہ کرے گا وہین کلب و الہی مسرور وہ جب واپس آئے گا اس عدالت کے کٹہرے سے تو بڑا خوش و خرم آئے گا اپنے گھر والوں کے پاس کہ جان چھٹی لاکھوں پائے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اللہ کی مفرت سے میرا معاملہ تو سیدھا ہو گیا لیکن اب اس کے برقس کیا ہے وہ اماں منوت یا ورا ہی اور وہ شخص جس کو دیا جائے گا اس کا مال نامہ اس کی پیٹھ کے پیچھے سے وہ کیوں دینا تو ہے بائیں ہاتھ میں وہ بائیں سے کر لے گا میں لینا نہیں چاہتا تو وہاں پکڑا دیں گے تھا. وہ یہاں حاضر ہے براہ غری فصوں سب اب وہ موت طلب کرے گا کسی طرح موت آ جائے میں ختم ہو جاؤں میں معروم ہو جاؤں میرا وجود نہ رہے وہ یس لیکن وہ داخل ہوگا جہنم میں انو کا نفی اہل مسرورا بہت اہم ہی مقام وہ اپنے اہل و عیال میں بڑا خوش و خرم رہا ہے زندگی میں دنیا میں حرام سے دن بھر کی محنت کر کے دیکھیے ایک بار بتا دوں اگر آپ اللہ کے دین کا حق ادا نہیں کر رہے تو چاہے سینٹ پرسینٹ حلال سے کما رہے حرام کھا رہے ہیں اس لیے کہ اللہ کے دین کا حق آپ نے ادا نہیں کیا وہ جو غصب کیا جا رہا ہے اللہ کا حق وہ کہاں جائے گا جب تک کہ آپ وہ حق ادا نہ کریں جو دین کا ہے اس اعتبار سے سمجھ لیجیے حرام اور حلال یہی یہ نہیں ہے حرام اور حلال کے بڑے مراتب ہیں ایک حرام خور وہ ہے جو سور کھا رہا ہے آپ نے کہا بہت یہ سور کھا رہا ہے حرام سب کو معلوم ایک وہ ہے جو کھا رہا ہے بکری کا گوشت بکری بھی خود زبا کی ہے تاکہ قصائی کا بھی معاملہ کوئی خراب نہ ہو جائے لیکن یہ کہ وہ بکری خریدی ہے کسی کی جیب کاٹ کے تو کیا کھا رہا ہے حلال کے حرام حرام اس کو بڑھاتے جائیے باطل کے غلبے کے تحت سانس لینا بھی حرام ہے یو ایم ریکنسل تم نے باتل کو تسلیم کر لیا ذہن قلبا تاحوت کو تسلیم کر لیا ہے تمہارا جینا حرام تمہارا سانس حرام اللہ یہ کہ تن من دھن اپنی صلاحیتوں کا صرف منیمم رکھا جائے اپنے لیے اور میکسمم جو ہے خرچ کر دیا جائے اس نظام کو بدلنے کے لیے وہ فارا ہو جائے گا ورنہ یہ کہ وہ ناپتول کے تو حلال کھا رہے ہیں لیکن جس نظام کی آپ چاکری کر رہے ہیں جس کی ملازمت کر رہے ہیں جسے جس سپورٹ کر رہے ہیں بڑی تلخوا ملی ہے ورلڈ بینک کی کسی برانچ میں جو ہے مینیجر لگ گئے ہیں کس کو आप چلا رہے وہ بات لمبی ہو لیکن وہ دنیا میں خوشخر تھا اچھا کھلا رہا تھا دودھ ملائی ربڑی اپنے بچوں کو ہر وقت آ رہا ہے تو نئی چیز چیزیں لے کر آ رہا ہے ولایت سے آ رہا ہے تو ایک ایک بچے کو بلا کے تمہارے لیے یہ لایا ہوں تمہارے لیے یہ لایا ہوں وہ دنیا میں وہ خوشیاں لے آیا اب یہاں کچھ نہیں ہے وہ اللہ کا بندہ جو دنیا میں ڈرتا رہا انا کننا فیحج نام الفقون ہم تو ڈرتے تھے کیا ہوگا اللہ کے حضور میں کھڑا ہونا ہوگا ان کے لیے یہاں آیا یل کلب ولا اہل ہی مسرورا اب وہ لوٹے گا اللہ کی عدالت کی کٹیری سے اپنے گھر والوں کی طرف تو خوش و خرب ہوگا اور یہ جو ہے یہ دنیا میں خوش و خرب رہا تھا اپنے اہل و عیال میں ان نحو فی اہل ہی مسرورہ ان نحو اللہ یقور اس کو گمار یہ ہو گیا تھا کہ لوٹ کر آنا نہیں ہے ہمارے پاس آنا نہیں ہے. بلا کیوں نہیں ان نرب بہی بصیرہ ہی اس کا رب تو اسے دیکھ رہا تھا ہر آن دیکھ رہا تھا اس کی نگاہ میں تھا۔ فوالقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر اذا اتسق لتركمن طبقا عن طبق یہ ہے اصل میں وہ مقام جس کے حوالے سے میں نے اپ کو کہا تھا کہ سورہ مدثر کی ان آیات کو ذہن میں رکھیے کلا والقمر تو یہ دیکھیے کہ وہاں بھی درمیان میں پھر اثر نوکس میں اگئی تھی۔ دو تقریبا یوں سمجھئے دو سورتیں بن گئیں. شروع میں مدسر سے لے کر اور آٹھ نمبر اکتیس تک اور پھر کلہ ومرا واسفرا انہا وہی بات یہاں ہے ایک مجمور پورا ہو چکا فلا سے وہ بھی شفق تو نہیں مجھے قسم ہے شام کی سرخی کی و لے وما و کی اور جو چیزیں اس میں سمٹ آتی ہیں والمر عز تا لیکن پھر جب چاند جو ہے رفتہ رفتہ بھرتا ہے اور پورا ہو جاتا ہے چودھری کا چاند بن جاتا ہے یہ اصل میں میرے نزدیک واللہ و عالم یہ کسی اور کوئی بات میں نہیں کہہ رہا ہوں میرے نزدیک یہ دو بڑی اہم خبروں کی نشاندہی ہے جو قرآن میں کی گئی ہے اور وہاں ہے بھی انہان عیدر بہت بڑی خبر ہے یہ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب فرشید ہدایت طلوع ہوا ہے تو اس وقت صورت کیا تھی چھ سو سال کی رات تھی جس میں کوئی دبی نہیں آیا تھا بس چاند کے کچھ اثرات کچھ روشنی کچھ تھے دیکھ لوگ کچھ جنات میں بھی ایک تھے لیکن اکثر و بیشتر دنیا کے اوپر جو غلبہ ہو گیا تھا وہ بالکل باطل کا پھر ایک دم خورشید نبوت طلوع ہوا ہے اور روشنی پھیل گئی اب خبر دی ہے اسی خورشید نبوت نے صلی اللہ علیہ وسلم کہ قیامت سے پہلے ایک مرتبہ پھر یہ دین کا غلبہ ہوگا جیسا آپ کے دستے مبارک سے بنفس سے نفیس جزیرہ نمایا ارب پر پورا خورشید اسلام چھا گیا نظام دین قائم ہو گیا لکم الیہم اکمل توم وکمل تو اسلام دینا یا الحق وضحق الباط القان ضحوقا اور اس کے بعد یہ کہ اس کے زمانے میں حضرت علی کے زمانے میں کوئی توسیع نہیں ہوئی حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان زمانے میں توسیع ہوئی حضرت علی کے زمانے میں ان, کا, ان پر کوئی الزام نہیں ان کا کوئی قصور نہیں لیکن یہودی سازش عبداللہ ابن سبا کی اس کی وجہ سے مسلمان آپس ہی میں لڑ پڑے ایک لاکھ جانے ختم ہو گئی آپس میں لڑ کر جنگ جمل جنگ صفین جنگ نہروان ایک لاکھ کے قریب تو مومنٹم گاڑی کا ٹوٹ گیا موشن ٹوٹ گئی اس کے بعد پھر بہران حضرت ابیر معاویہ کے زمانے میں پھر کچھ آگے قافلہ چلا ہے لیکن اس شان کے ساتھ پھر نہیں بڑھ سکی بات جس شان سے کہ دور فاروقی میں دور عثمانی میں دور سے میں بات بڑھ رہی تھی بہرحال وہ تو پروسیس رک کر اور پیچھے ریورس بھی ہو گیا لیکن حضور کی دی ہوئی خبر ہے کہ دوبارہ دنیا میں دین کا غلبہ ہوگا اور گلوبل ہوگا پوری دنیا میں ہوگا وہ حدیثیں ہم نے نوید خلافت کے عنوان سے کتابچہ آٹھ صفحے کا کتاب ہے بہت شائع کی ہیں آپ لوگ پہنچی نہیں پہنچی وہ نہیں کہہ سکتا لیکن اس کو دیکھئے وہ احادیث میں اس وقت بیان نہیں کر سکتا اس دورہ ترجمہ قرآن میں میں صرف یہ بتا رہا ہوں وہاں حضور کے زمانے میں کل تیریس برس میں انقلاب برپا ہو گیا سورج ایک دن تلو ہو جاتا کتنے دیر لگتی ہے تلو ہو گیا لیکن اب جو روشنی آئے گی وہ آئے گی تدریجا اس کی شان کیا ہوگی ایک شفق کی روشنی ہوتی ہے جب رات سورج غروب ہو گیا لیکن شفق ابھی ہے وہ حال ہے اس وقت دنیا کا کہ اسلام کی روشنی غروب ہو چکی ہے صرف شفق کی لالی سی نظر آ رہی ہے اس کے بعد پل و ما وفق پوری دنیا کے اوپر دین کے اعتبار سے تاریخی چھا گئی ہے رات ہے اور رات جو ہے اپنے اندر جن جن چیزوں کو سمیٹ لیتی ہے لیکن بل قمر عزت تشک لیکن چاند طلوع ہوتا ہے پہلے دن دوسرے دن تیسرے دن, دن بھرنا شروع ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ پورا ہو جاتا ہے اب چاند کی چاندنی جو ہے وہ پھر دنیا کے اندر اس کو رات کو منور کر دیتی ہے لر کبن تبکن تبک اسی طرح تم چڑھو گے درجہ بدرجہ یعنی اب جو تجدید دین کا کام ہوگا اب جو اقامت دین کی جد و جہد ہوگی اب جو دنیا میں خلافت اللہ من الحاج نموت کا نظام قائم ہوگا تو وہ کسی ایک نسل میں نہیں ہو جائے گا کسی ایک دائی یا ایک تحریک کے ذریعے سے نہیں ہو جائے گا درجہ بدرجہ کسی نے ایک کام کر دیا علامہ اقبال نے ایک فکر کو واضح کر دیا کہ اسلام مذہب نہیں دین ہے اور جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی یہ ایک وحدت ہے ابوالکلام آزاد اٹھے انہوں نے قائم کی جماعت حزب اللہ لیکن یہ کہ کچھ مخالفتوں سے بدل ہو کر جلدی چڑھے گئے پھر وہ کانگریس میں شامل ہوئے اور انہوں نے پھر جو ہے اپنی پوری زندگی جہاد حرریت کے نظر کر دی پھر مولانا مدودی اٹھے وہ جماعت اسلامی بنائی افسوس کہ پاکستان میں آ کر وہ یہاں کی قومی سیاست کے اندر داخل ہو کر انہوں نے بھی منزل کھوٹی کر لیا وہ قافلہ جو ہے جیسے کہ کہیں کسی دلدل میں پھنس گیا ہے رفتہ رفتہ ہوگا لیکن انہوں نے ایک ایک قدم بڑھایا ہے ان سب کی کوششوں سے ایک ایک قدم بات آگے بڑھی ہے لتر طبق لیکن جس طرح چاند رفتہ رفتہ پہلی تاریخ سے لے کر چوبیس رات تک پورا ہو جاتا ہوگا ہونا ہے وہ لازمن ہوگا جس کی خبر دی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صادق دی ہوئی خبر میں کوئی جھوٹ نہیں ہو سکتا فلاسم شفک ملا ملک لطر کبکے کیا ہو گیا ایمان کیوں نہیں لاتے کیوں نہیں مانتے ویزا قرآن <الْقُرْء> اور جب ان پر قرآن ان پر پڑھ کر سنایا جاتا ہے کیا ہو گیا انہیں کہ سجدہ نہیں کرتے سجدہ کر لیجیے بلفر بجائے ایمان لانے کے یہ کافر جو ہیں یہ تو الٹا اور جھٹلا رہے ہیں یہاں ذرا نوٹ کر دیجیے یہ لفظ بے شمار مرتبہ آیا ہے کفر اور تقزیب کفر اور تقزیب بن نظیر کفر ہوں تو کفر اور تقزیب یہ کیا صرف تکرار ہے یا اس کے اندر فرق ہے کچھ کفر کے معنی ہے چھپا دینا دبا دینا فطرت انسانی میں جو گواہیاں موجود ہیں جو ان کو دبا رہا ہے یہ کفر ہے ان گواہیوں کو ابارنے کے لیے ایکٹیویٹ کرنے کے لیے قرآن مجید کی آیات آئی ان کی تقسیب کر رہا یہ بہت بڑا جرم ہے یہ دو جرم علی دا اپنی فطرت کے اندر جو گواہیاں ازمر ہیں انہیں چھپانا دبانا ہو لیکن پھر جب آیات ربانیہ سامنے آئے ان کو جھٹلا دینا یہ ڈھٹائی کی حد ہے پھر وہ لدینا کفر ہو جاتے نا وہ لائے کا صابن خالد یہ تو جو پہلا چارٹر دیا گیا تھا حضرت آدم کو خلافت عرضی کا چار سنبھالتے وقت اب اتر جاؤ یہاں سے اس جنت سے جاؤ نیچے اور جا کر چارج لو زمین کا اور وہاں کیا ہوگا فیم یاتی منی فمن تب ہدایا فلاح اللہ کفریات کفر پہلا جرم اور تقزیب یہ مہاجرم کفر تو اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے ماحول کے اثرات تھے آپ ظہور میں رہے آپ دبے ہوئے تھے لیکن جب وہ روشنی آ گئی پھر اس کی تقسیب یہ معلوم ہوا کہ اب یہ جرم جو ہے اپنی آخریت کو پہنچ گیا بل نزین یکذبون یہ کافر جو ہے جٹ رہے ہیں والم بایون اور اللہ کو معلوم ہے کہ یہ کیا بھرے ہوئے ہیں اپنے ہاں عام طور پر سمجھایا کہ جو انسان مال دولت نہیں اندر ان کے بوز ہے حسد ہے تکبر ہے اس کی وجہ سے یہ تقسیب کر رہے ہیں یہ نہیں کہ حق کو پہچان نہیں پائے ان کے اندر جو ہے بغض حسد اور تکبر بھرا ہوا ہے فبشرهم بعذاب الی تو اے نبی ان کو بشارت دے دیجئے دردناک حساب کی الا الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غير ممنون سوائے ان کے جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کے لئے اجر ہے بے انتہا کبھی ختم نہ ہونے والا منن کاٹھ دینا اگر کوئی چیز کٹ جائے گی اس کی انتہا ہو گئی نہیں یہ کٹ نہیں سکے گا اس کا سلسلہ جاری رہے گا مسلسل غیر و ممنون یہ مسلسل ہے ختم ہونے والا نہیں بارک اللہ علی تم فرقرنی عظیم و نفا و ویاتیاتی الحکیم